جو فصل کاٹتے ہیں جب دس گیڈی کاٹے گا تو گیارہ گیڑی اپنے لیے گیارہ گیڑی اپنے لیے کاٹے اور سیکنڈ بڑا رہا ہے دس بوری جب صاف کرے گا تو گیارہ بوری اس ہوگی اس طرح بجر کے بارے میں کیا حکم پنکھوں کو بند کریں سہان کا حصلہ ہے جس نے دوری سے اپنے گزرتے کاموں کی وجہ سے چونکہ بہت زیادہ کہانی بن جائے اس کی اصل وسلتی تھی کیا کرنا پیسے بھی بچنا تو چاہیے <تصال> جو مزدوری مقرر کرتے ہیں دس گاڑیاں دس گھڑی جب کاٹیں تو مزدور بھی گھڑی مالک کے لیے بہت کی ہوگی اور کی دس بوریاں جب صاف کرے گا جنم کی جسٹ گیارہویں گوڑی اس لیے ہوگی منتری صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس لیے گنجائش نکالیے بچنا ہے اس سے شہر ہے گنجائش نکالیے اچھا کریں اصل میں سمجھنا جو ہے تو ہمارا کام کی وجہ سے اگر پچاس بنے گی جن سے جن سے گوجر وہ جو مزدوری کی ہے اس میں سے ہو تو ہجائز چکی والا آٹا مزدوری تو گندم لے تو گندم لے تو گندم اور آٹا مسئلہ ہونا چاہیے مجھے تھریچر والا خریدتا ہے آدمی بندن تو اس کا کیا مسئلہ جائز رہتی ہے اس کی کمائی تو اس ہوئی مکرو ہو گئی ہوئی یا مکرو صحیح ہوئی تو میں نے اس سے خریدی مکروی پہلے سے معلوم نہیں یہ حال ہے بچت نہیں ہوتی برکت نہیں ہوتی ہے استعمال کرنے والا مجھے پتہ چلتا ہے کہ برکت نہیں ہے باجودگی کے بنکاری کا مسئلہ کا پتہ نہیں کر لیا ہے لیکن جو لوگ شاید اکڑا تو کہتے ہیں کہ اس میں محاف اور مراد بھی ان پر ہار بھی آتا ہے پالوں میں بھائی مرلہ کا ہاتھ بھی آتا ہے ممرا کرنے والوں کو آنکھ کو اگر کرتی ہے پتہ ہو گیا سر گنا سے بچ جائیں بچ جاتے ہوں جو کر کے حرام کھاتے ہیں اس سے بچ جاتا ہے ساتھ پن لڑ سو شاید میرا خیال تین مہینے چار مہینے کے بعد آیا وہ زیادہ وہ کہتے ہیں شادی شادی ہو گئی تھی بس پھر تو آف شادی آفس کام کر رہا <تصفح> سدے والا اس سے لطیفہ بہت شہر کی شادی ہو رہی تھی سارے شہر ناچتے تھے بیچ میں سو ناچتا تھا شادی سے پہلے پھر بھی شہر تھا <laughs> وہ خیر لگا چیز ہو تمہارے لیے بہت وقت بآسانچ تو حکوشی باز ہوگا تو میں کسی کو پسند کرتے ہو سر لگو تمہارے لیے بری ہوتی ہے وہ اللہ ذالم و اللہ جانتا ہے وہ تم لالم تم نہیں جانتے ہو انسان چاہتا ہے کہ کہاں راہ کھیریں بال ڈولو ساری چیزیں اسی کو مل جائیں اسلام آباد بھی ہوئے تھے تو اسلام کے دوست کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ کیا جائیں میں نے کہا نہیں جی بس ہم گیارہ بجے فارو ہو ہم اس جائیں گے دو کے بعد گھر پہنچائیں گے ان شاء اللہ دوپہر آدمی آرام نہ کرے سارا دن طبیعت بالکل طبیعت خراب ہوتی تو ان کو پشار تو آ گیا پیش گاڑی خراب ہو گئی ہماری ہماری خطرات صبح تین بجے معاف ہوئی سوا تین بجے آئے گا گھر پہنچا ساڑھے ساتھ بجے سات پانچ بجے بعد ساڑھے پانچ بجے پہنچ تو انسان کا اپنا منصوبہ ہوتا ہے اللہ پاک اپنا منصوبہ ہوتا ہے ہوتا ہوا ہے جو اللہ پاک کے سب ہوتا ہے اور بہت ہی کسی میں ہوتی ہے زبار را نے پاک میں حالت میں دو, اپنے دو باتوں کو استعمال کیا ایک حاکم اور ایک حکیم حاکم اور حکیم کہ جو حکم کرے اس کو کوئی بول نہیں سکتا نہیں چلو ہمارا جپان کہتے لوپ نہیں فال کیا نہیں لاس والوں کا کیسے تک روپئے کرتے ہیں نہیں پوچھا جاتا نہیں پوچھا جاتا نہیں پوچھا جاتا جو کرتا ہے وہ نہیں پوچھا جاتا اس سے جو کرتا ہے وہ کام سٹور یہ سارے کے سارے جو ہیں ان سے پوچھا جائے ان سے پوچھا جائے تو حاقہ ہے اور دوسرا حقیقت حکم وارڈ جو ہے وہ تو اپنی جات مرضی اپنے مفاد کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ کا پاپا حکم ہے وہ حکمت پر مبنی ہے حکمت پر مبنی ہے اس انسان کو یہ سوچتا رہنا چاہیے کہ میرا معاملہ حل سے گزرا دیکھ گاڑی کے ساتھ ہے تو حکم ہے میرے بارے میں حکم کرے اس پر مجھے ہے جس پر معنی جائے مسلم بازار رحمت اللہ علیہ ایک شہر رحمت اللہ بتایا کر سنایا کرتے تھے کہ جزبدستی مو روزہ کو چار آئے جز بدستی مو روزہ کو چار آئے گردستے نرے خوں ہار اس ماننے کے علاوہ اور کوئی چار کار ہی نہیں ماننے کے علاوہ تو اور کسی بات کی گنجائش نہیں ہے اور کیونکہ نر خونخار شہر کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے نر شہر ہے ہمارے پیٹ ہمارے ساخت ہے خونخار ہے تو خون کا جس کا لگ گیا ہو وہ اس کے سر کی بچا سکتا وہ ایک مثال ہے اس کہ میں کہہر خونخار کے ہاتھ میں جب آج بہار گیا وہ سب اس کے کرے گا کیا مانے بڑھا اس کی گنجائش ہی نہیں رہی ہے تو آدمی سے جو سوچے جیسے روزگار کے ساتھ معاملہ ہے وہ حاکم ہے جو حکم کرے اس پوچھتے ہیں کہ کسی کو گنجائش نہیں ہے مشورہ دینے کی گنجائش نہیں ہے اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے تبدیلی کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو اس جگہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے نہ ایسا حال ہوتا جاتا تو تب ہونی چاہیے تب ہو سکی بات جواب نہیں کہتے کسی میں کوئی تبدیل آ تھا اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا ہے جس طریقے جو کپڑا کرتے ہیں کہ لوگ شیان پھر نہ ہمارا شیطان ہے شروع سے کیسے کتاب نکالیں دیکھ لیتے ہیں ماشاء اللہ بانی پورن سے ایسی کلاس ہے کہ مسلسل لکچر ہیں ولا ان في رضا ولا تكنوا لنحادكم رضا وكذا ولكن كنوا كل قد رضا ما شاء الله والله نہ صاحب اگر شعیب فلا تک ان لوگوں کی وہ کرا کوئی بات جب پیش آ جائے تو میں پھر ایسا نہ کہو کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا کیا ہوتا ایسا کیا ہوتا ایسا کرتا ایسا کرتا ایسے کرتا یہ بات نہ کہو کہ القدر اللہ شاہ فالت ان کے نہ صحیح ہے کہ اللہ پاک نے جو بات مقرر کی ہوئی تھی جیسا اللہ بادشاہ وہ. وہ. جیسا ترسیم مقرر کی ہمارا شیتا لو لو جائے اگر میں ایسے کرتا ویسے ہوتا ایسے کرتا ایسے ہوتا یہ تو شیطانی ترتیب ہے پالیسی کے ذریعے تو وہ انسان کو پریشان کرتا ہے ام. اسی کے ذریعے تو وہ انسان کو اسے آپ لوگ ٹینشن کہتے ہیں اس طرح میں لانا ہے ام. شیطان کی کوشش یہ ہے کہ اور کسی بات نہ ہو نہ کر سکے وہ کو تو کم از کم پریشانی ہوتی ہوں سلاح کر دیں کیا یہ؟ کے بارے میں شیطان کا خاص نام ہے بلاحان اس کا نام ہے وہ شیتان کا نام بلاحان ہے پکڑا عزو ہوا ہے نہیں ہوا ہے نکل گیا تو شاپ آ گیا ہوا وہ ہوا وہ اثر مکرا کسان کو پریشان ایک دفعہ ایک طالب علم انجینئر کا بیٹھ ہوا تو بڑی بیٹھ کر توڑ کر آئے ہوئے تھے جہاں پر ایک وہاں پہ کچھ دنوں کر دوسری جگہ جا سکتے ہیں تو مجھے اس نے لکھا صاحب لکھا دیکھے ڈاکٹر صاحب لوگ کہتے <مع> ہیں کہ ڈر ڈاکٹر کا مریض ہے سیر میں کھڑا ہوا ہوا کلواروں کو رہے ہوئے اپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا مسئلہ یہ تھا کہ کتنا نکلا ہے کہ نہیں نکلا نکل کے مجھے ٹوٹ گیا ہے نماز ہوئی ہے کہ نہیں کر دیکھوں میرے کا حال ہے آپ اس کو کوئی نصیحت کریں گے پہلے نہیں پیسہ آپ کو دور کر رہی ہے میں نے کہا یہ بنا کے بلا کے لوگ ہوتے ہیں تو بند چھڑتا ہوں یہ بلگنگ کر دیں چھڑتا ہوں اچھا اچھا ہے اس کو کہتے کہہ کر دیا اور کچھ نہیں ہوتا وہ میں کو پریشانی ہوتا ہوں سلاح کرتا ہوں اور بس بسوں سے بھی آج پریشان ہوتا ہے سب اقرام میں حاضر ہو کر مجھے بسوں سے آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں اس سے یہ بہتر ہے کہ ہم اس کو بیان دیں یہی تو زیادہ سر وہاں نہیں تو بازی ایمان نہیں ہم کا سری ہونی مان یہ جو ہے بعض ایمان رہی ہے یہی تو مختلف فرماتے ہیں کہ فصل آنے کا ہے شیطان کا منصوبہ ہوتا ہے پریشان کرنے کا آدمی پریشان نہ ہو بڑا آدمی خوش ہو رہے ہیں صبح ہمارا یاد رکھنی تھی شادی وسوسے کی بھی عجیب ترتیب ہے آیا تو بڑے سے بڑا آدمی جی وسطے کو نہیں روک سکتا بڑے سے بڑا آدمی جی آنے والے وسط سے کوئی نہیں روک سکتا اتنی کمی چیز بہت سا خوش ہوں آدمی جب یہ ٹینجنٹ نہیں رہے گا اس نہ آدھا اتنا ہوگا اور اس پر آدمی حیرت حیرت کرے گا اور اس سے اللہ تعالی کی شان کی بڑھائی کے بارے میں اندوز ہوگا تو شیطان اپنا وقت ظاہر نہیں کیا کرتا وہ میں چھوڑ کر بھاگ جاتا بات کیا حال رہا تھا وہ آسان سمشیا وہ شرم رکھوں آدمی کو بساتے ایسے ہو جائے ایسے جائیں اس کے لیے بہتری نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی میرے اللہ, اللہ کو پتہ ہوتا ہے اللہ بندوں کے لیے مہربان ہے ان کے لیے ایسا فیصلہ کرتا ہے جو ان کی بہتری کا ہو بہتری ان کے لیے ہو انسان کہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں ویسے ہی ہو جائے پریشانی کی تو بنیادی شروع کی کیا یہ نظریہ ہو جائے اسی کا یہی تو پریشانی کی بنیاد ہے جیسے میں چاہوں ایسا ہو جائے ہمارا آپ کو کیا پتہ ہے کہ ہماری بہتری قسم سال میں دفعہ وزیر وزیر بادشاہ کا واقعہ سنایا کرتے ہیں یہ سال منش میں آپ کو زیادہ شفت کی <سؤال> جی تھوڑا تھوڑا کچھ آپ کو یادیں یہ تو سنائیں گے جو بھی ہو جائے وہ وزیر باپ کو سارے آدمی اللہ والے آدمی بادشاہ بادشاہ اللہ میں خیر بادشاہ کے بڑے متاثر سارے وزیر بڑے گلے سے کھپا ہوں بڑے اثرات ہیں دربار میں ہنچھائے ہوئے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ محاذ کی باتیں ہیں, کچھ نہ کچھ ناگواری کی باتیں بادشاہ کو پہنچاتے رہتے تاکہ اسے اس کا دل کھٹا ہوا بادشاہ کو کوئی بیماری زکام وغیرہ کچھ اور نکھا کے مجھے تکلیف وغیرہ کا بادشاہ اسی پہ خیر رکھنے کا بادشاہ آپ کو بیمار اور اسی پہ خیر کہہ رہا ہے خیر ایک فصلہ ہوا کہ بادشاہ آشرم تو انگلی کٹ تو سب لوگوں نے کہا ہائے وہ ہائے پوری مرادیں خوشیاں کی اور صاحب کے سامنے بادشاہ شرام اسی میں لوگوں نے کہا بادشاہ آشرم کی پٹی انگلی اور ماں شرف بزرگ صاحب کیا اسی میں خیر وہ اتنی بادشاہ کو پٹی پڑھائی اس پر کھٹا کر, کر دیا بادشاہ نے کا شکار کیے جاتے ہیں شکار کیے جب جائیں اسلان کنویں سے جب گزرے ایک کو کنویں میں گرا دیا گزرتے سے لوئے کنویں میں گرا کے بادشاہ سے شکار پر بٹک کرے اتنے دور نکلے کہ کرتے کرتے اپنی مملکت سے صحیح نکل دوسری مملکت شکاری لباس معاملہ کر گرفتار کر دیا گرفتار کر کے بادشاہ کیا کہتے کی اس طرح کا یہ بھی آدمی مت ہوا ہے گرفتار ہوا ہے تو بادشاہ کو اپنے پنڈتوں نے کہا کہ بادشاہ سنا تو آپ نے مدد مانی ہوئی تھی کہ ایک آدمی کو قربان کریں گے پھر آپ نے گھر تک کہ اپنی گیا کو نہیں کرتا کسی کو قتل تو بری بات ہے اپنی کو قتل کرنا تو ایک بار کا یہ آیا آدمی آیا تو آپ کی مدد نے کہا بالکل ٹھیک اس اسے قربانی کرنے سے قربانی کر لے جائیں صاحب کے حوالے کیا پھٹے گی تو نہیں پھٹے ایسی قربانی نہیں رکھتی دفاع کرو جی نکالا جی بس مسا کر نکال دیا کرنے کے جی خیر تھی جو تھی خیر یہ تھی اس میں کیا گردر کرنے سے وہ گردر کرنے سے, سے بچیے کیا یہ واقع یہ وزیر تو واقعہ جی تھا وہ لوگ میں گرایا جائیں گئے کنویں میں رسی ڈالی کھالا آپ کی صحیح سلامت نقصان نہ پہنچانا چاہے نقصان پہنچانے سے کیا صحیح سلامت نکلا تو بار بار شان ہے کا اظہار کیا معذرت معذی تھی آپ لوگ گر گئے تھے لوگوں سے کنویں میں کے بادشاہ سلامت اسی میں خیر تھی اس نے کہا یار میں تو اپنی خیر کو دیکھایا ہوں اونلی کٹنی اپنی خیر کو دیکھایا تیرے ہوئے میں گندے میں کیا خیر تھی؟ کہ کیا گرفتار ہو گیا تھا رونی کٹھی پر سلامت دیکھیں اگر میں کنویں سے باہر رہتا میں دوہرا ہوں تو تھوڑا تمہارے ساتھ ساتھ نہیں چھوڑتا ہر وقت تمہارے ساتھ اگر میں اور گرفتار تو نوں تو کری انگلی سے بچ جاتا اور میں کر لیا جاتا میری تو گدر کر رہی تو میرے کنویں کرتے بھائی کیسے کا واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے میری انگلی کرتے تو وہ خیر تھی تیرے کنویں بکرنے نہیں ہے ہمارے ادھر پردانی صاحب ہمارے فرماتے ہیں کہ انسان اگر مسلمان سار اللہ پاک کو حقب اور حکیم سمجھے تو اس کو آئے ہوئے کسی حالات سے تکلیف ہی نہ ہو نی? تو خود کی اکیم و بت ہے اس پر ان تکلیف ہی نہ ہو تکلیف تو بشریف تقاضے وہ تو ہوتی ہی ہے نی? آج کا بیٹا مر کے اس کو تکلیف نہ ہو یہ سوچ جاؤ کہ حق اللہ حقب ہے اللہ حکیم ہے میرے کو تکلیف نہ ہو ایسے ہو سکتا ہے تو دوسرا لطیفہ جو ہے پہلے اس لطیفے کو سب اس لوگوں کی طرف آتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا تھا سادہ آدمی سادہ جا رہا تھا دس روپے لیے کاروبار کرنے کے لیے جا رہا تھا بازار آ کے اللہ لگا رہا ہے ایک اللہ کے نام پر دو دس دس دنیا ست ملتے ہیں جس طرح کو سنا دنیا میں دس ہیں تھا میرا سارا دن دس روپئے کی مزدوری کرتا ہوں کرتا ہوں کہیں شام سے تیس روپئے لے کر آتا ہوں بہت اچھی ہاں مجھے یہ تو سو کہہ رہا ہے سو بچے ہیں اور سترہ سو میں دوست کو دس روپئے دے دے واپس آیا سب سے شام تک انتظار میں کوئی زیادہ کڑکٹ آئے گا سو روپئے آئیں گے اب کہیں سے سو روپے سب سے لیں گے کچھ بھی نہیں آنے کو بڑا دکھ ہوا اور لگ گیا اس کو دس دس کام تب جا رہا ہے آ رہا ہے شام تک وہ سمجھ رہے تو گیا کہیں جوار کٹی کٹا ہوا کھیت تھا نیچے نیچے بیٹھنے لگا نیچے سے کٹا ہوا اس کو مڑ لگا فصل کا اور کبھی آج لگ جائے بہت تکلیف ہوتی تکلیف اتنا غصہ اس کو آیا اور اتنا غصہ آیا دادا دنیا میں کیا آگاہ کی شامت ہوگی کا ہے لشمی بھی ہوگی جس نے مڑ مارا جس میں ٹھوکر بارش ہو موٹو کو گیا اور نیچے گئے سو روپئے جا رہا ہے کام بجائے وہ آدمی سوال دادی سطح بنا کر ملتے تو ہیں پر اتنا آگاہی ہم لگتے گورے گورے میں رہا گی تم رولتے بات کر تقریب اللہ کے آدمی کو نقصان ہوگا اور محسوس نہ ہو یہاں کے ہیں جس آدمی کو اللہ اللہ کے وہ ہونے کا بات ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں اس کو کم نہیں ہوتا ہے انہوں نے تو تشہیر کی اللہ میں غلطی غم کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کو ہمیں سبھی کہتے ہیں ایک کو گمی اگلی کہتے ہیں سبھی ہمیں اگلی ہے تبھی غم تو آدمی کو محسوس ہوتا ہے وہ ضرور محسوس ہوتا ہے لیکن بات کہتے ہیں کیوں ہوا اگر لو ہونے سے پڑھے ہم لوگ پڑھے نہ دو تب کا ہو ہمارا شیطان نو ہوا کیوں ہوا میں کرتا میں کرتا میں کرتا ویسے ہوتا میں سے کرتا میں سے پیسہ نہ ہوتا میں یہ اخری انتخاب ہے بعد میں تبھی غم کو لے بیٹھتا اخری غم ہے یہ اخری غم ہے اس کو ٹینشن جو اصطراب ہے نا اسراب کا جو وہی ہے اللہ کو اخری غم نہیں ہوتے تب یہ ضرور ہوتے تبھی غم نہ ہونا یہ اس بات کی رحمت ہے کی نفسیات بھی اس نہیں ہے شخصیت میں اور غلبہ حال ہے وہ کہتے غلبہ حال میں بھی جتنی جہاں حل بھائی حال میں برت ہے اتنی جگہ صاف ادھر متبو ہوتے ہیں جہاں لوگ دن کہتے ہیں مد ہوتا ہے کوئی حادثاتی ہو گیا کے ذکر کا شوق کا حال چالی ہو گیا پلک ادار کا جزار کے خوف کا ہال ساری ہوگا اسکار چھایا میں محسوس کر رہا سولہ گزار کا ہو گیا ریکٹ کا ہال ساری ہو گیا شوق کرتا تھا کہ ہم آواز کریں احساس نہیں ہوتا آواز نہیں ہوتی جب ظاہر جائیں تو پھر احساس شروع ہو جاتا میں اللہ والے آپ کو گات نہ کرنے ذکر اتارنے لگے ایسا حال ہوگا کہ سوائے اللہ اللہ کے کسی جیسا لے اتنا مزاق تھا جہاں تک ظاہر ہو گیا کہ ابھی شک جاری نہیں ہے یہ ظاہر ہو جب ظاہر ہو گیا ساک شادی کی ضرورت کر دو جب کرے تو کیا کرے پریشان ہوئے پڑ رہے ہیں اللہ حضور رہ کہتے ہیں میں جب سویا آتا خواب دیکھا تو صاف دیکھا اس میں کئی آدمی آس میں کر دو گدم جھکا بیٹھ گدم بیٹھ کر گدم جھکا اس نے بالکل کو اور سرکار کو پھینک لے کہتے تھے ہمارے خوف کے جاگا اور وہ جو ہاتھ داری تھا شادی کے جن کو ہو جائے گا ایک ہر سا گزرا سال گزرا پھر تو آٹھ تاریخ میں پھر الگ مانگی لڑایا کر اس طرح خواب دیکھا کیا ہماری تلوار گردن کاٹ دی آل دوست ہو گیا پھر جو ہے تو اس ہفتے جو آپ سب تاریخ کو خواب میں آدمی سے اٹھا کے روز, روز نہیں کاٹ سکتا ہوں روز روزگار تو نہیں کر سکتا ہے بندوبست کر نہیں آیا آپ نہیں آئے شادی کا بندوبست کرنا تو پچھلے بے بے صاحب کی لڑکی کا رشتہ کروایا ہے ڈاکٹر صاحب کے بیٹے سے. تو آخر امجر صاحب بہت کرو گے اس کہا ڈاکٹر صاحبہ وائف ایج کل راجیو بان اسٹائچ کو جوڑائی جنہیں اور اسٹائچ خرچہ دیں پندرہ سو ایسا اسٹائچ بھرنے کا یہ کہتے ہیں سروس کا دن ہوگا جو اسٹائچ بناؤ گے اس کا خرچہ آئے گا پچاس ہزار اب تم بتا ہم کیا دوسری شادی میں نے طے کروائی لاہور کے بزرگ کے سلسلے میں صاحب شاید خلافر اور شادی میں کوئی دن گزرت اس کے بعد جو لڑکی والے تو آیا ہم نے کہا کہ کہہ رہا تھا کہ بزرگ ہیں اس کے ہماری لڑکی نے چھ لاکھ کا نے جہل دیا بائی لڑکی نے وہاں جا کر سے کہا کہ میرے کمرے بر... میں بڑی الماری نہیں بڑی الماری کو کیا کہتے ہیں ہم لوگ ہاں جی بارے کپتان صاحب کو آتے ہیں وہ جو فکر نہ کریں ہم بنا ہیں گے ہیں بنا کر دے دی اور پچہتر ہزار کا دل میرے والے <laughs> <laughs> اور پھر رک پھر بے صاحب پہ ہو رہے ورک لوگ ماں سے کلا کبو کھڑے ہوا ماں سرد کڑے میں جب اپنی بیٹی کا رکھ کر لیا تھا تو اس کی ساتھ کے سونے کے کھڑے یہ بےغول بر کیا باقی شادی پہ تقریبا ہوتا بہت مشکل ہے ایسے بات آ جائیے مضمون جی اللہ والوں کو اگلی رب نہیں ہوتا کب ہوتا ہے کبھی گاؤں الباحال میں ہوتا اور کبھی غم کا ہونا یہ جی. کوئی اخبار کی ربڑ ہے اخبار کے خلاف نہیں کبھی گاؤں اور یا کو جوتے اب یہاں خلاف ساتھ اور یا کو جوتے اب یہاں کچھ ہوتے دوسرے کے سامنے جب انہوں نے لڑکیوں کو رسیوں کو رسیوں کو بنا دیا تو فوج نقیز سے ہی ٹھیک اس پر مسلط نام کو اپنے نقص میں خوف محسوس کیا. خوف محسوس ہونا کوئی کمال کے خلاف نہیں ہے. خوف کے محسوس ہونے کے بعد دو نفس نقصیت خوف محسونا یہ درست شخصیت کے ہے خوف کے بعد دب جانا یہ طاقت شخصیت کا ہے خوف کے بعد خوف کا ظاہر کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا یہ اسلامی طبقی ہے والوں کو اگلی نہیں ہوگلی رم اگلی فوک نہیں ہو میں تھوڑا اصل بتایا تھا کہ گھر پہ آ رہا ہوں چاہے گھر کے آگے میں ہمارے پروفیسر صاحب میں گھر کے بہت لوگ کھڑے میں نے کہا کیا بات ہے میرے پروفیسر جی آرمان کا بیٹا ابھی باہر نکلا بس ٹور پر جا رہی تھی ان کی اور اسے بس آئی تو اس پہ چلتی بس میں چڑھا گرا اور بس اس کے اوپر سے گروہ سر لڑکا ہمارے بڑے بیٹھے تھا ہم جماعت تھا اور وہ کہتے ہیں اس کے پستا ہے کہ وہاں اس کے فادر اس کی لاش آ میں <laughs> <laughs> بھی کھڑا کرا کہ ہمارے دوست ہے ہم گلتی کا وقت ہوتے اتنے اس کے لاش چھ پرست کا نوجوان اور جسے چکر مجھے ایسا اتنا دکھ رم ہوا کہ چکرا کر کے تھا چکر کھا کر کے تھا میرے یاد رہا ابھی اس کی لا میں چکر کھا کر کھیل گیا ہوں اس کے بعد کے کام باپ سب گئے میں اس کو افزل اور میں میرا یہ حال ہے مجھے کیا حال ہے مجھے اپنا براکمہ یاد ہے جگہ مارا لگنا یہاں کے بارے میں پکڑنا ہوتا اور جو تقدیل آئی اس کو تو کوئی ڈال نہیں سکتا اس کو ناپو دکا آپ پریشان اس کے بعد جو جس کو ڈال سکے اس کو ناپونے کو روک اس کو نہیں سکتا زیادہ یہ بات نہیں ہوتی ہے میں نے جو آدھا منٹ اپنا مراکبہ کیا تو میرا وہ ہال ظاہر ہو گیا ظاہر ہو بجٹ نے نکلا دور سے نکلا میں نے تو دنیا گھر کا کوئی جدائی نہیں, ایلہ کوئی نہیں ہے نا کوئی دئی نہیں ہے بس امجان پردہ پڑتا ہے یاد چلا گیا کل آپ وہاں بھی پہنچ جائیں گے بالکل ڈاکٹر صاحب ایسے ہی بالکل حوصلہ ہو گیا دیکھے اس کے گیس سے جو نکلے ہیں لڑکوں کے جیو میں ان کے بٹو میں تصویریں لڑکیوں کی ہوتی ہیں کیا کیا بھائی تھا خرابات ہوتی ہیں اس, اس میں ہی ہیں ہی ہیں میں مقصد کے حالات ہیں معصوم کا بچا تھا کوئی گاؤں کی تردیف استعمال کرنے کے حالات بھی نہیں آئے تھے کالی صاحب کے پاس گئے تھے تھوڑا کھٹے بولنے کا پنجاب میں اسلام عالم مدرسوں کے بعد ہو گئی تھی میں گیا وہاں ساری دعا پر ساری مزدور پر پلکی ہوں گے. دعا ہی کرنے کو خدے کو اکیلے ہوئی ساری بیٹھے ہوئے کہتے تھے تو بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے میں نے مذاق بنا لیا کہتے دروازے کوئی گھر جو بھی ایسی بندگی خوب وہاں کیا وہ مزاق اٹھاتے رہے ان کا کے کا کے لے گئے مسجد کی نظر آ رہا ہے تو مجھے ایسے دیکھ رہے نماز پر مہذب مسجد کی نظر آئے وہ مہذاب ہے نظارہ ہے لیکن یہ حداد نہیں ہے بدر کے بارے میں بل کے بارے میں پھر بھی بڑی بات اگر بلا سنایا آداز پھر دن عمل کے اندر تبدیلی کرنا ماں نے جا کے کہتا ہے اور میں نے کھانا کہنے کے بعد پورا پھر کھڑا ہو گیا تو کوسی پڑھ لیا کرو اور پھر بیٹھ کر گیا سلام سہنا کرو ایسے بڑی برکت جاتی ہے کہ آداب پھر امر قدر میں ہے سب دیجیے تو جو سخت بات فرض کیے نا فلو بےد نظر آ رہا فلو گیا تو اس طرح کی بتد کے بارے میں ایسی بادت کے بارے میں کوئی نہیں آیا ہوا کہ اس کا کرنا بھی نہیں آیا ہوا کرنا بھی نہیں آیا ہوا نہ کرنا بھی نہیں آیا ہوا تو روکا بھی نہیں اس کے بارے میں احدازی نے کرنا ہوئے سب پتا کرتے ہیں لوگوں سے مسالہ یہ سارے چیزوں لکھا ہوا تھا پانچ روپئے کلو لکڑی لکڑی بھی کھاؤں میں پانچ روپئے بھی تین سو کھانے کی چیزیں ہنڈی پر ہوتی ہے نہ کھانے کی چیز ہنڈی کے پیچھے ہوتی ہے لیکن اور جی آج کل اللہ والوں کو کبھی خوف ہوتا ہے تبھی ہم ہوتا ہے اگلی ہم ہوتا ہے. اس ہے کہ اللہ والے ہیں وہ اس طرح پریشانیاں نہیں ہو ٹیکٹینشن نہیں چلانی جس طرح ہمارے لوگوں کو جاتے ہیں علم سے بوجھاتے اپنے مارکیٹ سے وہ جاتے ہیں اسپین لو کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حاصل ہوتا ہے تعلقات ہوتا ہے مارپٹ کا تلک ہوتا ہے کینڈ کا تلک ہوتا ہے تو یہ بات پر پوچھیں گے بس کچھ کرتے بات ہی پوچھے جو کام کرے اس کو آگے پیش آئے جو کام نہ کرے تو بات کیا پوچھے گا اگر وہ لکھان سال میں تو پاتا ہے کیا پوچھے تو نہیں وہ ہے تو ساتھ سے مگر دماغی ڈبولے ایک پٹھان جو ہے وہ پڑھ رہا تھا استاد صاحب یوسف زلیحا کتاب پڑھ رہا تھا کتاب مولانا جانی کی ہے آپ لوگ مولانا جانی کی کتاب ہے یوسف زلیحا تو اس میں انہوں نے اس میں پار پھٹ کے پڑا بکت کی وہ تالا وہ مل کر اگر اس کی بھائی شاہ بہت ضرورت تھی تو اس نے کہا جی کل اسپیس ہو کل عظیل خان پہ کھیل کرو ہاں جی خان ہم کھولو اسب ہم کھولو جو کہ نہیں سمجھنا کھڑا کہ سب پہ اور یہ سب بھی خان کتاب ختم ہو سکے ہو گئی اور شاید کو بھی پتہ نہیں چلا جو ہے وہ ہاتم و حکیم کا براکبا جو بیان کیا اجی صاحب ہاتم اور رکیم کا جو براکوا بیان کیا تو اسی لیے تھا کہ اس سے پریشانی دور ہوتی ہے اب یاد رکھا کہ میں نے بچے کی لاش دیکھی تو اس وقت میں نے ہاتم اور حکیم کا براک کیا جس سے مجھ سے ظاہر ہوئی چکیت دم کی اور گرنے کی چکی ظاہر سو لو نو کرش لو لار بت نہ ہمارا طرف نہ تو بیان کبھی بیٹھے ہوئے شادی کے روم میں بیٹھے ہوئے تھے کب ہوگی کیسے ہوگی تھوڑا سماری تو اس پر سارے تمہارے پاس رہے گا یہ کون سلام کرتے ہیں طریقہ آیا جی بڑا خبر آپ پریشان ہے مکسیجن پرشان ہو گیا میڈیسن پریشان ہوتا ہے یہ کام نہیں پہلا سلے گند اس طرح سلے وہ تو اس میں نہیں ہے اور یہ جو ہے اب کاٹنے کے بعد جو گندم کی گڈی لیتا ہے اس کا کیا کرے پھر وہ لوگ چاہتے ہیں وہ لیتا ہے اور اس پر جو پریشر کرنے چہم دیکھا ہے مشین السان دیکھتے ہیں کشیل دہان یا جو لگڑی ہوں گے تھوڑا سا کیا کرے اس کو کچھ کرنے کے لیے کیا کرتے تھے پیسے پیسے مقرر زمیندار کا مقصد ہی ہوتا ہے سویدارے کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں شاید ہزار کی طرف کی پہ وہ بلو کو جو ہے بلوچ ع کا اقتفاق اس میں پیدا چلتا ہے ترجمہ کریں کسی معاملے میں بہت زیادہ تنگی پیش ہو اور اس کا تعلق عام لوگوں سے بھی ہو جا سکے اس میں گنجائش گھر پیدا ہو جاتی ہے جب بھارت ہو جائے خالی قربان ٹھیک ہے نا ڈاکٹر نا کھاتے دم نہ مصیبت زور کی خدا پتہ لے جی جا بس کو میں نے بستوں کو سستی کی تھا دا ڈاکٹر صاحب ہے بولے دن بات کا بانیاں بادشاہی تو میرے والد لگے گی وہ کہہ رہا ہے ہڈیاں پھینکتے اڈیاں ہو نا ان کے بٹر بنانے چاہیے ہڈیوں کے بٹر بناتے چاہیے ہاں میں وہ رہے گا نا ہوتا ہے کنگو ان کو صاف کر کے ان کے ہاتھ ڈال بنتے ہیں وہ بننا چاہیے پھر جو ہے اس سے بہت بھی زماندار خلاصے یہ سورت حال ہے اس کو پرچاٹر بھی یہ مسئلہ مفتی سے پوجا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا مفتی سے پوچھو آپ کو یہ آسانی کر دیتے ہیں کیونکہ مفت میں مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے مفتی نے مفت مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے ہمارے پاس سختی سختی ہوتی ہے پہلے تصور کرنے میں تب بیان کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ گنجائش ہے مفتی نے بیان کرنی ہوتی ہیں ان سب نے بھی آسانی پہن کر کے آسانی تو رکھا دیا تھا